that's right نہیں مسجد میں تو آج کل دن کے لی اچھا نہیں سالک کا حال سالک اور سالک کا حال دیکھ کر شاید بتا ہم تو کتابوں میں جو پڑھا ہوا دیکھا ہے نا یہی ہے کہ نہ دو کیجازت کے بغیر پانچ وقت سے زیادہ نہیں بار سکتا پڑھنا گھمڑا ہو جاتا ہے نفس جو ہے متبر ہو جاتا ہے سوچا نہیں ہمارے تجربے کی بات ہے جتنا نفس عبادت میں اور علم میں تو کرتا ہے کسی چیز میں تھوڑا سا علم امام کا ذالی میں ہوں اب میرے سامنے کوئی امام نہیں اور اگر تھوڑی سی عبادت ہو جائے پھر سمجھتا بس اب گوش کتب کے درجے کے قریب پہنچ گیا عبادت کا حق تھا سبردہ ہو گیا اب تو میرا اس کی طرف بچ رہا ہے اللہ کی طرف میرا بچ رہا ہے یہ حقاع میں شروع ہیں یہ بزرگ وہ, وہ جب سلوک کرواتے تھے جس کو جو اس کا حال دیکھ کر اس کے مطابق وظیفہ بتاتے تھے <تصفح> لوگ لوگ سمجھنے لگے میں پڑھ کر گمراہ ہو جاتے <تصفح> <تصفح> <تصفح> اگر کام نصیب نہ ہو تو نفس عبادت کے اندر مصروف کرنے کی بجائے اس کو خدمت میں مصروف کرو خدمت کے خدا کی خدمت دین دار مل جائے اس کی خدمت جوتے سیدھے کرو اس کے جو بھی خدمت اس کی کر سکتے ہو خدمت میں خدمت میں اس کو موت آتی ہے اب جوتے سیدھے یہ پڑے ہیں اب جوتے ان کے سیدھے کر کے رکھنا چاہیے ہلکے خدا yeah. روٹی ہے پانی ہے جو بھی ہو سکتا ہے جتنا آس پتو جو ہے وہ آج کل کیونکہ انہوں نے وہ تو ہیں وہ کاروباری لوگ اس وقت کے جو پیر ہیں وہ شریعت متحرہ کو دیکھا جائے تب بھی اور طریقت کو دیکھا جائے تب دونوں لحاظ سے وہ مرید ہونے کے قابل نہیں مرید کو کہ بتائیں گے جو خود مرید ہونے کے قابل نہیں ہے یار کرنا تو دور کی بات ہے نا جو خود مرید ہونے کے قابل نہیں ہے میں ابھی آپ کاش کے عربی پڑھ سکتے ہوتے تو میں آپ کو بہت بڑی کتاب مشہور ہے علم حدیث اور تصوف کی مشہور کتاب ہے الاولیاء یہ نام اس کا امام ابو نعیم اصفہانی کی آپ محدث بھی ہیں صوفی بھی ہیں اور پہلی لوٹا <تصفح> <تصفح> نیچے کسی کو ماننا ان کے لیے کیا کون سی بات دنیا کا بدترین جو ہے جس کو انسلام کہنے سے انسانوں کی توبین, کہنے سے اس کو یہ قوم مانتے مولوی پیر سب رابر مانتے ہیں کہتے ہیں شہورت اس کے پاس ہے ترقیت اس کے پاس ہے انسانیت اس کے پاس ہے تعلیم حاصل کرنے بد بس ان دنیا میں رہنے کا تو طریقہ ہی انگریز نے سکھایا ہے بتاؤ اور ماں چوت کے ساتھ جو ایسا اعتقاد رکھتے ہیں ان لائنوں کا کیا کیا جائے وہاں چوتھتا ہے بنا کرتا ہے وہاں کے ساتھ پوری دنیا کو ظلم بغیر کے اندر اس نے پنسا دیا پیر جو ہے وہ کہتے ہیں شہور تو آتے ہیں ایمان سے بتاؤ آج کے ملا پیرون کی اتباہ کرتے ہیں مخالفت کرتے ہیں تو جب اتباع کر رہے ہیں تو انگریز کا متبیع جو ہے کافر کا وہ تو کافر ہوتا ہے کافر کا متبیعد جو ہے وہ اس قوم پر بنا ہوا ہم پیرون ملا کا. یعنی کافر جو ہے کافر کا جو پیروکار ہے وہ شاخ کیسے ہو سکتا ہے سونے یار گلے مر گئے یار میں آ چاگن چار بیٹھ رہے اسلاب کو پڑھتے لگتا ہے یہ چوبیس سو دبل چوبیس سو یہ آل شیخ رحمہ اللہ فمان فطل حقائے کرام کی عمارتیں چار رکنوں پر مبنی ہیں چار ارکان ہیں یعنی چار چیزیں ہیں بنیادی ایک بھی نہ ہو تو صوفی نہیں بن سکتا اللہ تعالی کی معرفت یعنی اس کی ذات کی اس کے اسماؤ صفات اور افعال چار چیزوں کی یہ ہو گئی خدا کی معرفت اسمایت الہیا کی معرفت شفات علاحیہ کی معرفت مارفت الہیہ کیسرے نمبر پر مارفت نفوس نفس کی اپنا نفس اور ہر نفس کی شرارتوں کو پہچاننا شرارتوں کے اسباب کو پہچاننا یہ کیسے نکلتی ہیں یہ کیسے شروع ہوتے ہیں تیسرے نمبر پر دشمن شیطان کے وساوس کی معرفت مکاریوں اور اس کی گمراہیوں مکمل جانتا ہو کس کس راستے سے کس کس طریقے سے شیتان آ کر مولوی کو کس طریقے سے مارتا ہے چودھری کو کس طریقے سے برباد کرتا ہے عام مومن کو کس طریقے سے پیر کو کس طریقے سے وہ سب جانتا ہوتا شیطانوں کو کتنا ہو گیا تھا دنیا کی معرفت اس کے دھوکے اس کی رنگینیاں کی رنگینیا. دنیا گی گی فتنہ بنے میں تو رنگینیا کی پرہز کرنی یہ نا کہ دنیا آئے یورپ سے اور آگے بیٹھے ہوئے ایجنسیوں کے ہوں وہ اربوں روپے دے رہے ہوں اور حضرت صاحب لے رہے ہوں بس یہی چکر میں مصروف ہوں تو یہ خیر ہے یار یہ اربوں روپے کیوں دے رہا ہے خدا رسول کی بات تو جیسے نگ والا نہیں کرتا اربوں روپیہ دے رہا ہے کیوں دے رہا ہے دل تو یہ جتنے خدا رسول کو پیسہ کیوں دے رہا ہے بل دے رہا ہے پیر کی نگاہ جو ہے وہ دل پر نہیں ہے نا اللہ رسول کی نگاہ دل پر ہوتی ہے پیر کی بل پر ہوتی ہے بل مر گیا گاڑی مل گئی دس دس گاڑیاں مل گئی بس پیر خوش ہو گیا ماشاء اللہ جنتی بنتا ہے غریب کو ہاتھ ملانا گھوارا نہیں کرتا پیر دس لاکھ بیس لاکھ چالیس لاکھ کروڑ دو کروڑ جا کروڑ دے دیتا ہے جتنا زیادہ پیسے دیتا ہے اتنا زیادہ پیر کے قریب ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب ہے پیر کے دل میں تو دنیا لانتی ہے سمجھ نہیں آ رہی ایمان سے بتاؤ فقیر اللہ کا جو ہوتا ہے وہ دنیا سے محب... دنیا کی محبت سے بنتا ہے یا دنیا س... کن سے نفرت سے بنتا ہے نفرت سے اب یہ کیا چکر ہے جتنا پیسے زیادہ دے رہا ہے اتنا قریب ہو رہا ہے اور جتنا غریب ہے اس کا مطلب ہے کہ پیر کے دل میں دنیا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو قریب کر رہا ہے ورنہ جو غریب آدمی ہے اس کا دل, دل مخلص ہوتا ہے پیسے والے کا دل تو منافق ہوتا ہے منافق ہوتا ہے کہ نہیں تو دنیا کی پہچان ہو بچنا کی فل احتراج میں نہ یہ نہیں ہے کہ پہچان اس وجہ سے کہ تاکہ کتنے پیا پیسہ فلاں گوڑ کی کھینچنا ہے کیوں لیا نہ میں نہ وہ تجافی آنا اس سے بچنا کیسے اب سمجھ آ گئی یہ چار معرفتیں پوری کرنے کے بعد پھر اتنا روک نہیں جاتا صوفی فکیل پھر مجاہدہ اور محنت کرتا ہے یعنی ان سب کے ساتھ جس جس طرح کی معرفت ہوتی ہے اسی طرح کا رویہ رکھتا اور اپنے آپ کو پورا چلاتا ہے اس پر جتنا تکلیفیں آتی ہیں پھر راستے کے اندر سب برداشت کرتا ہے اوقات کا مکمل لحاظ کرتا ہے شریعت مطالعہ کا ہر حکم جس وقت میں ہے اس کا پورا لحاظ رکھے گا سمجھ نہیں آ رہی یہ نہیں ہے کہ وقت ہو خل کو خل کے خدا کو کفر و برائی سے نکالنے کا وہ تہ خانے میں گھس جائے دنیا کو فرک میں انبیاء بار نبی سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں نکلے ہوئے بازار اوقات میں تبلیغ فرماتے ہیں وہ تبلیغ کی بجائے گھس جاتا ہے خانے کے اندر سمجھ لانتی ہے اور جو کرامات ہوتے ہیں وہ ایسے نہیں دکھاتے ہیں اور میں ان کو محفوظ کرتے ہیں. آج, آج کل تو کرامات ہیں نہیں نا معاملات سے کٹتے نہیں معاملات شریعت کے مطابق قائم کرتے ہیں رکھتے ہیں تعویلات کی طرف رغبت نہیں کرتے قرآن خدا رسول کے احکام جو ہوتے ہیں ان کے اندر ان کو موڑ, تو, موڑ توڑ کر اپنے مطلب کی بات نہیں بناتے مروڑ توڑ کر اپنے دنیاوی تعلقات قائم نہیں کرتے ان سے بھاگتے ہیں رکاوٹوں جتنی آتی ہیں دین کے اندر وہ سب جو رکاوٹ بننے والا کام ہے سے دور بھاگتے ہیں. غم ایک ہی رکھتے ہیں دین کا باقی کوئی غم نہیں ہوتا سبحان اللہ عزتوں کے تلاش میں کبھی نہیں جاتے یہ لان تیل کو آج کے, آج کے پیر کو اتنا کہہ دو حضرت کتھے گیا ہے اوے کافر ہو گیا ہے کیا ہے کیا کہ یہ کہو حضرت حضور قبلا میرے سر کے ساتھ آپ کہاں تشریف لے گئے لائے ایسے ہے نا مہاجرین و انصار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہاجرین صاحب اور انصار صاحب کے پیچھے چلتے ہیں ہاں جائدادیں اور دنیا کے و سامان سے جدا رہتے ہیں سبحان دیکھا تین سو کلّا حضرت صاحب کا رہ گیا کرایہ پر بیٹھے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا فخر سمجھتے ہیں اسی کوشش میں ہوں گے کہ خرچ کیا جائے اللہ کے راستے میں اللہ کے بندوں پر اللہ کے دین میرا یہ نا کہ خل خدا بھوکی مرتی رہے قرآن پاک نیچے گرتے رہے اور حضرت مسجد کی ٹائلیں لگا رہا ہے بادری سمجھ میری ہارے بوب بی دین اپنا دین بچانے کے لیے پہاڑوں کی طرف بھاگتے ہیں جنگلوں کی طرف بھاگتے ہیں دین بچ جائے ہمارا یہ نہیں ہے کہ دبئی میں جا بیٹھتے ہیں پگڑی والا کی طرف موامقت اور کہیں دنیا میں دیکھ دنیا میں رہ کر دنیا کی خبی چیزوں کی طرف آنکھیں نہ پڑتی رہے ہماری آئے آئے آقے آقے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اشارہ کریں اور وہ حضرت جا رہے ہیں نہ ہمیں جاننے والا ہی نہ ہو یہ ہے فرمایا اب عبارت پوری پڑھ کر سنا دیتا ہوں فمبان المتصوفه المتحققه في حقائقهم على اركان اربعه معرفه الله ومعرفه اسمائه وصفاته وافعاله ومعرفه النفوس بشرورها ودواعيها ومعرفه وصاف وصوابص العدو ومكائدهم ومخابلهم ومعرفة الدنيا وغرورها وتفنينها وتلوينها وكيف الاحتراز منها والتجافي عنها ثم ألزموا انفسهم بعد توطية هذه الأبنية دوام المجاهدة وشدة المكابدة وحفظ اللوقات واغتنام الطاعات ومفارقة الراحات والتلذذ بما أجد به من المطالعات والسقيانات وسألت بما وسالته بما وسالته بما خصق بي من الكرامات لا عن المعاملات قطع ولا إلى التأويل تركن ورغبوا عن العلائق ورفضوا العوائق وجعلوا الهموم همما واحدا ومزائل الاعراض طارفا وطالدا اقتدوا بالمهاجرين اولن صار وفارق العروض وال فارق العروض والعقار وآثر البذل والإيثار وهربوا بدينه من الجبال والقفر عقیدہ صحیح ہو گیا تو ان کے اندر محفوظ رہ گیا سلامتی پہلے سے آج دے ڈور یاد رکھنا آج کے پیروں کو نہ ذات ذات خدا کا برابر بھی مارفت نہیں ہے نہ ذات کی نہ صفات کی نہ فعال کی بات کی یہ پہلی چیز کی مارفت کیا ہے ممکن نہیں واقع ہے ممکن نہیں تو اس سے یہ مراد ہے کہ یہ افعال الہی جو ہے اس کے اثرات ہیں کائنات ان کو دیکھتے ہیں تو سنو نا ان کو دیکھتے ہیں تو اللہ تبارک کو پتا چلتا ہے کہ یہ کسی کا فعل ہے جو ظاہر ہو رہا ہے کوئی مر رہا ہے کوئی جی رہا ہے کچھ جتنا کوئی رکاوٹیں ڈالنا چاہتا ہے کوئی رکتا نہیں ہے کوئی مرنے کو آ گیا تو مر گیا آنے کو آگیا تو آ گیا یہ سب کچھ جو دیکھ رہے ہیں اتنا تغیر تبدل اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی ذات ہے اے کوئی اے یہ کسی کا فیل ہے یہ فیل ہے جس کا یہ اثر ہے پھر فیل سے ہم اس، یہ اندازہ لگاتے ہیں کہ اس کی صفات بھی ہے سمجھ گی خالی میں یہ نہیں ہے کہ فیل ہو بغیر صفات کے علم نہیں قدرت نہ ہو نہ اس کے علم ہے قدرت ہے سما ہے بسرل یہ عقل فیصلہ کرتا ہے تو اسی سے یہ بھی پہچان بلکہ وہ پہلے ہی آ جاتی ہے کہ لازمن کوئی ذات ایسی ہے کہ جو یہ کر رہی ہے تو وہ آ ذات کی معرفت اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی ذات ہے یہ نہیں ہے کہ اس کی ذات نہ ہو اور یہ صفات یہ بھی نہیں ہے کہ ذات اور صفات نہ ہو نہ ذات بھی ہے صفات بھی ہے یہ ہے معرفت ذات اور معرفت صفات اور افعال اب جب کسی کے اندر یہ ساری معرفتیں ذات کی آ جاتی ہے صفات کی آتی ہے اور افعال کی آتی ہے اور بتا رہا بھائی میرے اور کیا ہوتی ہے ذات اور کہہ رہا ہوں صفات اور کہہ رہا ہوں افعال اور کہہ رہا ہوں اسما اور کہہ رہا ہوں یہ جو مار رہے یہ فیر ہے یہ ہے ذات کی مارفت کس کو پہچان تو پہچان کیا مطلب کسی چیز کی حقیقت کی پہچان اللہ کے بندے ارے میرے بھائی یہ بات ذہن میں رکھنا کہ معرفت اور علم میں یہ فرق ہے کہ علم جو ہے نا وہ شہ کی یعنی مکمل جاننے کو ہے نام ہے اور معرفت اس کا دھندلا سازین میں تصور جو آتا ہے اس کو کہتے ہیں آپ سمجھ آگے کہ نہیں ہے یہ ہے میرے بھائی سرسری بات ہے تمہاری کون سی بات ہے سر سری اس مارفت اور علم کا فرق صحیح جو ہے نا جامع اور کامل وہ متو میں آتا ہے اور تک آپ گئے نہیں ہوں گے ہوں میں تو معلوم میں مدرسے کا آپ نے صرف ایک دو ایک اچھا آپ یہ پھر بتائیں کہ کلام کلام کے معنی کتنے ہوتے ہیں میں سمجھا رہا ہوں میرے بھائی اللہ تعالیٰ کا ادراک محال ہے اللہ تعالی کا علم علم ہی کے معنی میں وہ محال ہے ذات کا اللہ کی معرفت واقع ہے اگر نہیں واقع تو عارف بلّہ کیوں کر کہہ سکتے ہو کسی فلاں عارف بلّہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے تو اس کا کیا مطلب ہے یہ چیز تو عام بندے بھی کہتے ہیں اللہ یہ کر رہے بھائی یہ یہ صرف ایک ہوتا ہے علم ایک ذوق عارف کو ذوق حاصل ہوتا ہے ہم وقت وہ ایسے جیسے ہم آنکھوں سے دیکھتے ہیں دل سے وہ ایسے دیکھ رہا ہوتا ہے اب سمجھ گی کہ نہیں پھر ذات کا تصور آتا ہے وہ تصور ایک سے، یعنی خیال سمجھو لیکن وہ خیال ایک ایسا ہوتا ہے کہ تمام صفات اور اس سے مجرد دیکھ ضرور ایک مطلب ہے انسان یہ اعتقاد کرتا ہے کہ کوئی ہے جس کے یہ صفات ہے جس کے یہ آسمان ہے اس تک بھی پہنچ جاتے ہیں عارفین لوگ تو جو معرفت ہے یہ واقع ہے اللہ تعالی کی ذات کی کیوں کہ اگر معرفت واقع نہ ہو اللہ کی ذات کی تو اس کے عصما و شفات کی کوئی معرفت نہیں آتی ذات کی ضرور مارف ذات ہے کوئی ذات کا مطلب کیا ہوتا ہے ذات کا تو میں یہ مدارس میں اسی طرح چلتا رات کہتے ہیں ایسی چیز کو جو مستقل وجود ہے صفات ہوتے ہیں وہ چیزیں جو ذات کے ساتھ قائم ہوتے ہیں اپنے وجود میں اس کے محتاج ہوتے ہیں وہ خود وجود وجود مستقل کو ذات کہتے ہیں بہرحال میں جو بات سمجھانا چاہتا ہوں جوہر اور چیز ذات اور چیز اللہ تعالیٰ پر جوہر کا اطلاق نہیں کر سکتے ذات کا کر سکتے ہیں اب دیکھو بات میں سمجھانا چاہتا ہوں یہ ہے کہ جب اللہ تعالی کی ذات صفات اف... اور افعال کی معرفت آئے گی نا تو لازمی نتیجہ ہوگا کہ اس شخص کے سامنے دنیا کا ہونا نہ ہونا برابر ہو جائے گا دنیا آنے سے خوشی نہ ہوگی جانے سے غم نہ ہوگا یہ زین اور دنیا اس کو جان مال کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا کائنات میں سے کسی چیز کا خوف نہیں رہے گا حتیٰ کے بادشاہ فوجیں اس پر اصلہ اٹھا کر ایسے کھڑے ہوئے ہوں اگر اس کا ایمان نہ بڑھے تو عارف نہیں ہوتا عارف کا ایمان خوف یعنی انتہائی خوف کی حالت میں عارف کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے اسی وجہ سے پڑا نے فرمایا جب جنگ احزاب کے موقع پر کافر اکٹھے ہو کر سارے کافر عرب کے مدینہ شریف پر حملہ ہوئے تھے تو اللہ فرماتا ہے ان کو جب صحابہ رام کو پتا چلا کہ ایسے دشمن سارے اکٹھے ہو کر آ گئے ہیں تو ان کا ایمان اور بڑھ گیا یعنی <laughs> خوف کی وجہ ایمان بڑھ گیا وہ کیوں ایمان بڑھ گیا وہ اسی وجہ سے ہے تو وحدت وحدت وہ جتنا کسرت ہے ان کو کسرت تو نظر وہ ہوتی نہیں ان کے پیچھے ایسے سمجھو جیسے یعنی ان کی یہ نظر ہوتی ہے کہ سو جانور ہے نا سو شیر ہے سو شیر کے گلے کے اندر سو رس ہر ایک کے اندر ایک رسا ہے اور رسا پیچھے کسی ایسی مضبوط طاقت کے ہاتھ میں آئے کہ وہ ایسے جو کرے سارے شیر مر جائیں جس طرح چاہے ان کو کرے جس طرح چاہے چھوڑ دے گا تو اب ایمان سے بتا جس جو پیچھے والے کے ساتھ وہ کیا گبرائے گا پاؤں نہیں لا سکتے ہیں یہ سارے تم میں سے کوئی ایک دوسرے کی جتنے بھی علماء ہیں سب کو آپ ایک ہی درجے میں رکھ کر جتنے بھی بزرگ ہیں سب کو ایک درجے میں آپ نے رکھ دیا ہے یہ نہیں, صرف ایک اگر, ایک ہی ایک شخصیت کی تمام جتنے بھی لوگ ہیں سب کی قیمت اور اللہ کے حکم کی, کی سری نا فرمانی ہے اور پھر آپ یہ فرما رہے ہیں کسی مسلمان کی تجدیلی سامنے کہ آپ نے کتابیں سنگی ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ درشن نظام کی کتابیں منگوائیں میں آپ سے کچھ سمجھنا چاہتا ہوں کتابیں جو ہمیں سمجھ نہیں آئی یہ ہم نے سمجھی ہوئی ہیں میں آپ سے بھی سمجھانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں سمجھائیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سونگی ہوئی ہیں اس میں ہماری تصویر ہے یا کسی بھی اللہ کے فضل و سے ہمیں اللہ نے کچھ نہ کچھ علم بتا ہم اپنے آپ کو آرمی کو کہتے نہیں ہم علماء کی جوتیاں اٹھانے والے لوگ ہیں لیکن بات یہ ہے کہ کسی بھی مسلمان کی تصویر اس طرح کرنا جائز ہے آپ یہ بتائیں اس کا جواب یہ قدنا انسان کی رکھا جام میں سارا کچھ منگوا دیتا ہوں پہلی بات آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہہ کر غیبت کی ہے میں مدارس کے علماء کو علماء نہیں سمجھتا یہ جتنے تنظیم المدارس والے ہیں یہ منافقین مرتدین انگریزی کتے ہیں برداشت کرنا اور سمجھنے وہ اگریزر باقی پترا تیر نال میں گل کرنی ہے تستاد کسی نوجنا ہے فلان ہو رہا ہے اصل روزانہ کرنے ہو رہی ادا بس ایک بار دولم خدا دیکھو مطلب <laughs> <laughs> نورانی آپ وس شریف سے می اندر جلسے ہوں سن جی آ پوچھنا جی نورانی دس میں نہ پڑا موٹر سائکل چلا تین نی پتابارکباد کی حقیقت جا رہے مارفت نہ مراد ذات پاک دینی اجمالی, اجمالی سو پڑھاوا سلطان ہی مر گئے تھا سلطان ہی جا پہلا مریض سی نا دا مرید بیٹھا ہاں گلار والے کا گلر والا مار گیا کہ بھائی دنیا خرچ کرے گا لیکن یہ نہیں اللہ کے بندے خرچ کرے گا دین وال لائی جائے تو بندے سٹا ساری سانو پی وجد کتابی انکار نہ کر د سور <laughs> بچے <suk> <laughs> <laughs> ل اپنا چلو گل بات تھوڑی یعنی سڈے اتاہد نہیں آئے میں تو یاد کر جو میں تو پہلے یاد جان دے شام ہوگریز حکومت نو بس ہوں زور شور نل جی اسلام اسلام دے جڑے جی حکومت نے کے اپنے نماز پڑھانا سارا اسلام اس عقید نال کافی رو کیونکہ سڈ نزدیک مومن اور کافر دی تمز اتو دی. انگریز اگریز دیا حکومت دی حق چی دی اگریز دیا حکومت دی. اگریز دی دیا حکومت دی دی مومن دی. ایمان دو انگریز حکومت مخالف موم بس ہوگی ٹی وی نہ رکھے ٹی وی نہ رکھے ووٹ نہ پا سکول بال نہ دے خالی آنکھیں کہ انگریزوں نے حکومت صحیح ہے ہم دنیا میں حکومت کا حق صرف اسلام کے لیے سمجھتے ہیں باقی سب ظالم غاز شلف چی پکڑی بہت وہ بنا کے بیٹھا ہے سلطانی ہاں گلہار شریف میں گلر شریف آکھی اندر گلو ہے ارجن گیا بس آخری دین ایک بار سورہ یاسین شریف کیا گنی دی سے جی تو زیادہ لوکل مطلب اس دنیا دیتانی ماحول انگریزی ماحول پورا بیٹھے تا کے ہی ماحول سور جی کیونکہ گڈیا والے سور ہی ہو سکتے لڑکی مدر فروغ آیا بندہ سے سے کیا. تے تے. نس مار ہے محلہ بندہ ای ای لڑکے نے مطلب لکھ لیتے حا دن مزارے بڑا نقصان ہوتا دلیل کیتے جو دلیتے دلیتے جتنے مدرسے پہلے کو آخری سال تک جتنے حرام دے ہک لے نبارت نیم جو قسم میں ते मैं भी शिखर में, में मुदर से गेट बाहर। में को पढ़दा थी। मैं अगू कसम आ गया मैं, मैं पहले तो मैं अगू ये खाब दावा कि हूँ जे जमात त्रे लड़के फा गए थे उन्हें थोड़ा बहुत आम رو کیا وال میں ہوں دے میں سا میں تف سا چاہتے ہیں ہک ہک تو آدھے میں کیا مدر سے دے لڑکے کو بھی بھی بلو پرائمتے ہیں والا خوابیت کیا دے دہتا تھا مولوی فروغ مدر سے نہیں بڑھیا رو دا تے والائیں میں کار پہ جاگتے بہار میں اس تھوڑے دیتے میں خوابیتا ہوں کیا اور لیل ساپر کیا کیا کیا فروق آگ پی جو ایک مدرسے بھارت کہیں کو دے آر پگے پی مسیا نا پیچھے تو لا تو تو پیسے دے پیچھے لگا گا کتے دا پوترا او نہ لگے نہیں جی رشتہ دے تو ہے ہوں شاد دے پیچھے شکیل تن گل کر تو او جا کے تو ایک لانا میں دنیا پر او مردان کا اگر یہ سکار چار سفار پکے کو غیر دلے سارے جانا میں کو فری مدر مدرسے ایک دا جو محلے کو, تکر کو مدرسے تکڑے دینی نہیں تھی غیر اچھا رہ دینی نہیں تھی میں آپ کئی دفعہ درکشے بھرواہ دیں ساودے دے فتہ ہوں جنہاں انگلینٹ کل وزدہ ہیتی جنہاں زادی آگیں آج آسان مکانہ لگتی دنیا میں کچھ سے حال ہو میں سکتی اس ملا باہول کو پہلے پہلے شمجمت دیتے ملا باہول نگری کو پہلے پہلے تے وہ بال دی پرو تھو اگلے بندے مارنا گئے ملتان نے بابن لگ رہے وہ کو مارنا گئے کیا کئی کئی بندے کئی مست